السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الانتهاء عن المعاصي قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن الله بن ابي برده عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء أن جاء فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم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 یادی نلاحت الله كان مسمو یامرقیب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 باب الانتہائی المعاصی یہ باب ہے نافرمانیوں سے باز رہنا بچے رہنا یہ معاصی معیت کے جمع اور معصیہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی گناہ کے امور تو گناہوں سے بچاؤ اختیار کرنا اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور بچے رہنا یہ اس باب کا موضوع ہے اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بڑی دقیق ترتیب اور علمی ترتیب کا مظہر ہے کیونکہ اس کے قبل جو دو باغ گزرے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی خوف اور خشیت کا ذکر ہے ایک با ایک میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کا ذکر ہے اور دوسرے بعد میں اللہ تعالیٰ کی مطلق خشیت اور خوف اور اس سے ڈرتے رہنے کا ذکر اور بیان ہے اور یہ جو آگے جو باب ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے نافرمانیوں سے بچنے کا جس کا معنی اللہ تعالیٰ کے خوف کا اور اس کی خشیت کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ گناہوں سے بچا جائے اور اس کی نافرمانی سے اجتناب برتا جائے یعنی ایک بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے یا نہیں تو صدق خوف کی پہچان کا یہ طریقہ ہے کہ معصیتوں اور گناہوں کے تعلق سے اس کی کیا رویش ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے سچا ہونے کی ایک علامت جس قدر یہ خوف دل میں راسخ ہوگا اور یہ خشیت دل میں موجود ہوگی اسی قدر بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے کہ کشی اختیار کرے گا اور بچاؤ اختیار کرے گا تو دل میں اللہ تعالیٰ کے خوف کے موجود ہونے کی علامت یہ ظاہری علامت گناہوں سے بچنا اور معصیتوں سے گریز کرنا امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت دو احادیث لائے ہیں بلکہ تین احادیث اور جو شروع کی دو حدیثیں ہیں ان میں نبی السلام نے مثالوں سے یعنی دو مثالیں بیان کی ہیں اور ان مثالوں سے اس مسئلے کی حقیقت اور خطورت واضح کی ہے کہ گناہوں میں ارتخاب کا معاملہ کس قدر خطر خطرناک ہے اور ایک بندہ اگر گناہ ہو کہ جال میں پھنس جائے تو یہ معاملہ اس کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے اور خطرے کا معاملہ ہے تو دو مثالوں سے یہ بات واضح کی پہلی حدیث کے راوی ابو محساش علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لقذ اودی احاظہ مز مار مضامیر عال داود کہ اس صحابی کو ابو مسری کو اللہ تعالیٰ نے لحن داودی سے نوازا ہے جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ داود علیہ السلام اللہ کے نبی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت ایک اچھے لہجے اور خوبصورت آواز اور ترنم کے ساتھ کرنی چاہیے اس طرح کے جو مخارج کی ادائیگی بڑے صحیح طریقے سے ہو اور مہارت سے ہو ماہ رمضان بھی آنے والا ہے جو قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الماہر الب القرآن ماہ صفارت القرام جو قرآن پاک محارث سے پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہو گئے ولہ بھی یکرا یوتھا فلاح اجران لیکن جو بندہ آہستہ اٹک اٹھک کر پڑھتا ہے اور بڑی محنت اور کوشش سے پڑھتا ہے تو اس کو دو اجر ملیں گے دوہرا ثواب اس کو ملے گا ایک پڑھنے کا اور دوسرا محنت اور مشقت برداشت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ سیام میں قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دیں یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصلی ب مثلا ماں باسمی اللہ کا مسل راجن عطا قمن میری مثال اور جو اللہ نے مجھے بھیجا کہ الیکم یہاں محذوف مان لیں یہ محذوف ہے کیونکہ سیاق جملہ سے یہ بالکل واضح ہے تو بعض اوقات لفظ شہرت کی بنا پر حذف ہو سکتا ہے اے ما بعثنی اللہ علیہ تو مَ فلی بمافل ماں اللہ میری مثال اور جو مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا اس کی مثال کماس راج ایک شخص کی ہے عطا قومن جو ایک قوم کے پاس آئے یعنی میری تمہاری طرف جو بحثت ہوئی ہے اور تمہاری طرف جو میں مروز کیا گیا ہوں تو اس کو مثال سے یوں سمجھو کہ ایک شخص ایک قوم کے پاس آئے اور آ کر کیا کہے رعی تل جیشب میں نے اپنی آنکھ سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے وہ اور تم تک پہنچنے والا ہے وہ لشکر اپنی آنکھ سے میں دیکھ کر آیا ہوں اور دوڑ کر تم تک پہنچا ہوں تمہیں اس لشکر سے ڈرانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ تیاری کر لو اور اپنے بچاؤ کی فکر کر لو اور ساتھ ہی وہ شخص یہ کہتے ہیں کہ وہ ان نظیر العریان اور میں بالکل کپڑوں سے آری ڈرانے والا ہوں النذیر ڈرانے والا العریان ننگا و بالکل برہنا اور کپڑوں سے آری اور ننگا تمہارے پاس تمہیں ڈرانے والا ہوں تمہارے پاس آ کر یہ ننگا ڈرانے والا اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عرب کا ایک دستور تھا جاہلیت کے دور میں کہ جب کوئی معاملہ خطرناک ہوتا اور سنگین ہوتا تو اس معاملے کی خبر دینے والا معاملے کی سنگینی کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا لباس اتار دیا کرتا تھا جیسے وہ دور کھڑا ہے اور چیخ رہا ہے چلا رہا ہے خطرناک معاملے کی خبر دینے کے لیے اور ساتھ ہی کپڑے بھی اتار دیے اور کپڑے لہرا لہرا کر دکھا رہے کہ میں اپنا لباس اتار چکا ہوں بے لباس ہو چکا ہوں تو اس مسئلے کی خطورت کا اندازہ کرو دراصل یہ لباس اتارنے کا معاملہ کیوں شروع ہوا وہ ایک شخص جس کو دشمنوں نے پکڑ لیا تھا جاہلیت کے دور کا قصہ ہے اور اس کو مارا حتیہ کے کپڑے بھی اتار لیے اور مار مار کے اس کو بھگا دیا اور وہ شخص دوڑا دوڑا اپنی قوم کے پاس بالکل برہنا آیا اور آ کر دشمن کی خبر دی اور دلیل کے طور پہ اپنی برہن کی پیش کی کہ دیکھو دشمن نے میرا لباس بھی اتار دی اور مجھے بے لباس کر دیے اور مجھے برہنہ کر دیا ہے تو اس کی اس بے لباسی پر اور برہنگی پر اس کی قوم کو یقین آ گیا کہاں جہ انہوں نے مسئلے کا تدارک کیا اور جو اس کا علاج کرنا تھا وہ کیا تب سے عرب کا یہ دستور بن گیا کہ اگر کوئی خطرناک معاملہ ہے سنگین نوعیت کا اور بالکل جلدی اور ارجنٹ تو خبر دینے والا کسی چوٹی پر چڑھ کر یا اپنی قوم سے دور برندوا آواز سے چیخ اور چلا رہا ہے اور معاملے کی خبر دے رہا ہے اور ساتھ ہی لباس بھی اتار لیا اور اس کو ہوا میں لہرا رہا ہے قوم کو بتانے کے لیے کہ میں بالکل برہنہ ہو کر تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں خبر بالکل سچی ہے اس برہنہ انسان کی طرح جس کے کپڑے دشمن نے اتار لیے تھے اور وہ برہنگی اس کی قوم کے لیے سچائی کی دلیل بنی اسی طرح یہ خبر بالکل سچی اور حق ہے مسئلے کی نزاکت کو پہچانو اور خطورت کو پہچانو دشمن آیا کہ آیا یہ ہے مانا وہ انی ان ویر الریان کہ میں اور میں ہی بڑا ڈرانے والا بالکل برہنا بے لباس تمہیں باخبر کر رہا ہوں یہ شخص اپنی قوم کے پاس آ کر یہ بات بتا رہا ہے میں نے لشکر اپنی آنکھ سے دیکھا ہے فن نہ جا ان نہ یہ ان نہ جا منسوخ ہے اور اس کا عامل محضوف ہے اتلو بل نجا اتلو بالجا یا الزام النجا نجا کا مانا حروب اتلو بل نجا دوڑو بھاگو دشمن سے بچاؤ اختیار کر لو یا پھر نجا کا مانا نجات اتلو بل نجات الزام النجات اپنی نجات کی تدبیر کر لو اور اپنی نجات کو لازم اپنے لیے قرار دو بالکل محتاط ہو جاؤ یہاں سے بھاگ پڑو تاکہ دشمن سے تمہیں بچاؤ حاصل ہو جائے اور تم محفوظ ٹھکانوں پر پہنچ جاؤ اب یہ شخص کی خبر جو ہے جو اللہ کے نبی نے مثال بیان کی ہے بڑی اس میں تاکیدیں ہیں ان آنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ رعیت الجیش بے نہیں یہ ایک تاکد کہ میں نے لشکر اپنی آنکھ سے دیکھا ہے یہ بالکل سچی خبر مشاہدہ ہے یہ میرا اور وہ انی حرف تاکید یہ بھی تاکید کا سیگا ہے اور آگے انا کا تکرار مزید اس کو موقد کرتا ہے اور ان العریان خبر پر علی کا داخل ہونا معرفہ ہونا خبر کا یہ مزید اس کلام میں حسر اور تاکید پیدا کر رہے اور ان نجا ان نجا مزید تاکید کا باعث کہ تم نجات طلب کر لو اور دوڑو اور بھاگو اور محفوظ مقام پر جا کے پناہ لے لو تاکہ دشمن کے لشکر سے بچ سکو اب اس شخص نے تو خبر دے دی پوری تاکید کے ساتھ اور پوری ایک نزاکت کا احساس دلاتے ہوئے فطاعت ہو اب جو سننے والے فقوم قوم کے افراد ان میں سے کچھ نے اس کی بات مان لی کہ صحیح خبر دے رہا ہے سچا انسان ہے اور سچی بات کہہ رہا ہے تو کچھ لوگوں نے اطاعت کر لی بات مان لی فعد لجو الا محل فن رات کی تاریخی میں رات کے اندھیرے میں علامہ علم اپنی جو حیت تھی اسی حیت پر رات کی تاریخی میں داخل ہو گئے کہ وہاں سے بھاگ پڑے جیسے تھے ویسے ہی یہ نہیں کہ ذرا سوچتے ہیں کچھ غور کرتے ہیں نہیں اس مخبر کو سچا قرار دے کر اور اس کے موقع کلام پر یقین کرتے ہوئے جو ہی بات سنی تو جیسے تھے جیسی ان کی حیت اور کیفیت تھی ویسے ہی وہ عدلا جو رات کے اندھیرے میں داخل ہو گئے یعنی وہاں سے نکل پڑے یہ عدل کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی عدخل فضو کہ رات کی تاریکی میں داخل ہو جانا اور چل پڑنا اور ایک عدل عجو کا معنی رات بھر چلنا دونوں معنی درست ہیں وہ اسی وقت یہ نہیں دیکھا کہ رات ہے صبح رات چلے جائیں گے دن کے اجالے میں چلے جائیں گے بلکہ مسئلے کی نزاکت کا احساس کر کے اسی وقت وہ وہاں سے روانہ ہو گئے رات کی تاریخی میں اپنے آپ کو ڈال دیا اور رات بھر سفر کرنے کے بعد وہ محفوظ مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے فن آ تو وہ نجات پا گئے دشمن کے شر سے وہ نجات پا گئے اور موت کے منہ میں پہنچنے سے بچ گئے یہ ایک طوائفہ ایک گروہ وکل ذبت تو فتن وکل ذبط جبکہ ایک گروہ نے اس کی تکذیب کی جھٹلایا اس کو اور کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں کوئی دشمن دشمن نہیں تم خام خا یہ باتیں کر رہے ہو اس ڈرانے والے کی اور سمجھانے والے کی بات نہیں مانی فصب بہ تو وہ لشکر جرار صبح تک ان تک پہنچ گیا فجتاح ہوں, ہوں اور اس قوم کو جو وہاں موجود تھی انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا یعنی ان کی ان کو پورا تباہ کر دیا ایک فرد بھی باقی نہ بچا مثال پوری ہو گئی اس مثال سے مقصود یہ ہے کہ ایک شخص کا آنا اور بڑی ایک موقع انداز سے تاکیدے استعمال کر کے اپنی قوم کو دشمن سے باخبر کرنا تو کچھ قوم کے لوگوں نے بات مان لی وہاں سے بھاگ نکلے پناہ گاہوں میں پہنچ گئے اور نجات با گئے اور کچھ نے بات نہیں مانی وہ وہاں موجود رہے حتیٰ کہ لشکر ان تک پہنچ گیا اور ان کو صفا ہستی سے مٹا دیا ہے یہ مثال محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ایک یقین اور صدق اور تاکیدوں کے ساتھ اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا جس لشکر سے وہ شخص ڈرا رہا تھا محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی غزل جہنم کے عذاب اور کل مرنے کے بعد قبر کے معاملات ان سب سے اپنی قوم کو ڈراتے رہے اور ڈرا کر اس دنیا سے گئے پوری طرح باخبر کر دیا کہ کل مرنا ہے مرنے کی جو ایک گھڑی ہے موقف ہے خود انتہائی خطرناک ہے پھر کل قبر میں پہنچنا ہے جہاں کا فتنہ ناقابل برداشت ہے پھر یہ قبر کسی کے لیے جنت کا باغیثہ بن جائے گی اور کسی کے لیے جہنم کا گڑا اور اس وقت تک یہ جہنم کا گڑا بنی رہے گی جب تک قیامت نہ قائم ہو جائے برزخ الہیہ میں یہ باتون یہ تمہارے پیچھے عالم برزخ ہے یہ تا قیام قیامت ہے اور پھر یہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا آگے قیامت کے احوال میدان محشر کے احوال اور پھر جنت اور جہنم کے امور اور واقعات یہ ساری کی ساری چیزیں اس ڈرانے والے نے اپنی امت کو بتا دیں آگاہ کر دیا اب لوگوں کی دو قسمیں کچھ لوگوں نے ڈرانے والے کی بات کو سچا جانا قبول کیا اور مانا اور تیاری شروع کر دی جہنم سے بچنے کے لیے عذاب قبر سے بچنے کے لیے اخروی وعیدوں سے بچنے کے لیے انہوں نے اطاعت کا راستہ اپنایا اور بچنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ لوگوں نے اس پیغام کی اہمیت کا ادراک کرنے سے انکار کر دیا اپنی نافرمانیوں میں وہ مہب رہے گناہوں پر گناہ کرتے رہے معصیتوں کی دلدل میں پھنسے رہے حتیٰ کہ موت نے آ گھیرا اب وہ موت کا لشکر اپنے پنجے سینے میں گاڑ چکا اب جو سفر ان کا شروع ہوا پوری طرح بربادی کا سفر ہے قبر میں ان کو مار پڑے گی سانپ اور بچھ انہیں ڈسیں گے فرشتوں کی گرزیں اور اٹھوڑے انہیں پیس پیس کے رکھ دیں گے اور پھر جب قیامت قائم ہوگی میدان معاشر کے حوال اللہ تعالیٰ کو حساب دینا اور اس کے جلال اور غضب کا سامنا کرنا اور پھر جہنم کا ایک عذاب جو ابدی بھی ہو سکتا ہے وہ اس قوم کا مقدر بن جائے گا تو نبی علیہ السلام نے اس بات سے ہم کو اس مثال سے آگاہ کیا کہ میری بے صب کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کرو یہ تو وہ حقائق جو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں تو جو آنے والے کی ڈرانے والے کی بات کو سمجھ لے اور مان لے یقیناً وہ نجات کی راہ پر چلے گا اور جو نہ سمجھے اور نہ مانے یقیناً وہ ہمیشہ کی بربادی کا سودا کر رہا ہے تو اس مثال سے نبی السلام نے اس بات کو سمجھایا اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات میں کہ نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے بطور مثال یہ بات وعدے کی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے سامنے موجود ہے آپ کی اطاعت کر کے نیکی کا راستہ اپنانے والا نجات نجات پائے گا اور اپ کی نافرمانی کر کے گناہ اور معصیتوں کے سمندر میں ڈوبنے والا یقینا برباد ہوگا اور ایسے خسارے میں جائے گا جس خسارے کی کوئی تلافی نہ ہو سکے گی واللہ مستعان علی حدثنا ابو الیمان قال اقبرنا شعيب قال حدثنا ابو, ابو الزناد عن عبد الرحمن انه حدثه انه سمع ابا هريره رضی اللہ عنہ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيغفهمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها یہ دوسری مثال ہے جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست اور آمد اور آپ صلی و سلم کا امت کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو واضح کر رہی اس کے راوی امت کے محدث بحریرا رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارہ میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللّہ احب ابد کہ و, و بما ہو بحب ہم ابادق المؤمنین اللہ اس بندے سے محبت فرما اور اس کی باں سے بھی محبت فرما اور اپنے سارے مومن بندوں کا بھی انہیں محبوب بنا دے اسے اور اس کی والدہ کو اپنے سارے مومن بندوں کا محبوب بنا دے تو جس دل میں ابو حریرا رضی عنہ کی محبت ہے وہ محبت ان بندوں کے صحیح ایمان کی دلیل ہے اور جن کے دلوں میں ابو حریرا رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کسی قسم کا خلفشار ہے کج فکری ہے یا کجی اور ٹیڑھ ہے وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے اور اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے کہیں نہ کہیں جھول موجود ہے اس نبی علیہ السلام نے اس میں بھی ایک مثال دی ہے ابو وہ فرماتے ہیں کہ انّاسام رسول اللہ علیہ وسلم نبی السلام کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ان نما مسالی مسال و میری اور لوگوں کی مثال میری اور لوگوں کی مثال کون لوگ میری امت کے لوگ کیا ہے میں اپنی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں میں ان کا نبی ہوں وہ میرے امت ہی ہیں تو میری اور میری امت کی مثال لوگوں کی مثال کیسی ہے کا مثال اس شخص کسی ہے ہے استاؤ نارا جو آگ جلاتا ہے آگ جل گئی فلم اوات ماحو لہو جب آگ نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا آگ بڑک اٹھی اور چار نرو روشنی پھیل گئی تو جاید الفراش و حادی دباب تقع پی تقاف ناری یقا نفی ہے تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ کے ارد گرد ہیں یہ سب کے سب اللہ تی طاقا و جو آگ میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں یکقاع نصیح اس آگ میں گرنے لگے یعنی وہ شخص تو آگ جلا چکا آگ روشن ہو گئی اور وہ آگ جلا کر وہاں سے ہٹا نہیں بلکہ آگ پر بیٹھ گیا اور پروانے آنا شروع ہوئے اور کیڑے مکوڑے بھی ارد گرد رینگنا شروع ہوئے جو آگ میں گر جاتے ہیں تو وہ شخص جو ہے کھلی نگاہوں سے وہاں بیٹھا ہے فجال اور رجولو وہ شخص ان کو دور کرنے لگا اس آگ سے ہٹانے لگا یغلب نہ ہو اور وہ پروانے اور کیڑے مکوڑے اس پر غالب آنے لگے فیک تو اور آگ میں کود جاتے ان یعنی وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے ہٹاتا مگر پروانے اور وہ کیڑے مکوڑے اس آگ میں کود جاتے آگ میں گر جاتے فانا آخا بے ہوجاتے کم نار وہ انتم و تم سن لو کہ جہنم کا علاؤ روشن اور میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے کھینچ رہا ہوں وہ انتم تب تہم نفیحہ اور تم جہنم میں کودنے کی اور گرنے کی پوری کوشش کر رہے ہو یہ مثال ہے محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کی بے اور آپ کی نبوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبوت کیا توحید کی دعوت دی اپنی سنت کا راستہ پیش کیا گویا ایک چراغ روشن ہو گیا اور روشنی پھیل گئی اس دین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیغام کے ذریعے جنت اور جہنم کی خبر بھی دے دی اور اپنا کردار واضح کیا یہ سمجھو کہ میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوں اور تم اس جہنم میں داخل ہونے اور کودنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں جہنم سے کھینچ رہا ہوں اب کچھ لوگ تو میرے بچانے پر بچ جاتے اور کچھ لوگ ان پروانوں کی طرح جہنم میں داخل ہو جاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بےشت کے تعلق سے دوسری مثال ہے کہ میں کھینچ رہا ہوں اور جو بندہ میرے بچانے پر بچ گیا وہ جہنم سے دور ہو گیا آزاد ہو گیا اس آگ سے اس عذاب سے بچ گیا اور محفوظ ہو گیا اور جنہوں نے میرے بچانے کی پرواہ نہ کی بلکہ کوشش کے ساتھ وہ آگ میں گر گئے پروانوں کی طرح تو جہنم کا لقمہ بن گیا یعنی میری اطاعت کرنے والے وہ ہیں جو میرے ہٹانے پر ہٹ گئے مانا میری اطاعت کی اور میرے نافرمان وہ ہیں جو میرے ہٹانے کے باوجود باز نہ آئے اور کسی نہ کسی طور جہنم میں آگ میں گر گئے تو اطاعت کا راستہ سلامتی اور عقیت کا راستہ ہے جب کہ گناہوں کا معصیتوں کا راستہ یہ بربادی کا خسارے کا اور اخروی عذاب کا راستہ ہے تو ان دو مثالوں سے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ایک وضاحت کے ساتھ بڑے ایک روشن طریقے سے یہ رستہ اور منہج واضح کر دیا کہ ایک منہج عفایت ہے جو اس پر قائم ہے وہ نجات پانے والا ہے اور ایک منحج معصیت ہے جو معصیت اور نافرمانی اور گناہوں کی روش پر قائم ہو گیا اس کے مقدر میں بربادی ہے تباہی ہے اور ہلاکت ہے واللہ تعالی المستعان جی قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله یہ دي حديث الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه کی روایت سے ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سالم المسلمون مل لسانه ہی و يده ہی کہ حقیقی مسلمان کون ہے وہ ہے کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں بچے رہیں سالم رہیں اس کی زبان اور اس کی ہاتھ کی تکلیف سے حقیقی مسلمان وہ ہے جو نہ تو کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دے نہ اپنے ہاتھ سے تکلیف دے زبان سے تکلیف دینے کا معنی کسی کی خیبت نہ کرے کسی کی چغلی نہ کرے اور کسی کو آر نہ دلائے کسی پر لانت نہ بھیجے اور کسی کے خلاف جھوٹ نہ بولے اور کسی کو گالی گلوچ نہ دے یہ سب زبان کی تکلیفیں ہیں اور ہاتھ کی تکلیف سے مراد کسی کو مارنا اذیت دینا قتل کرنا یا جو بھی ہاتھ سے تکلیف دی جا سکتی ہے اس سے گریز کرنا یہ حقیقی مسلمان کی علامت ہے یہ مسلم یہ سالمیت سے اور اصل اس میں معنیٰ سلامتی کا عفیت کا کہ حقیقی مسلمان وہی ہے جس کا طرز عمل لوگوں کے لیے سلامتی کا پیغام ہو تو اس سے بڑھ کر کون سا دین ہے جو سلامتی کا پیغام پیش کر سکتا ہے بلکہ نبی السلام سے ایک حدیث میں افضل اسلام کا سوال ہوا تو آپ نے یہی بات بتائی تھی افضل اسلام یہ ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کی ہاتھ کی تکلیف سے لوگ محفوظ رہیں اسی حدیث میں آپ سے افضل ایمان کا سوال ہوا یہ عملی بن عابضہ کی روایت ہے تو اس کا آپ نے جواب دیا کہ افضل ایمان یہ ہے کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں محلے دار ہیں یا جو میل جول والے ہیں وہ سب کے سب آپ کی تکلیفوں سے امن میں رہیں تو ایمان امن سے اور اسلام سلامتی سے تو سلامتی کو عام کرنا یہ حقیقت میں دین اسلام کا اصل پیغام ہے یہ سلامتی کا دین ہے نہ کہ جنگ و جدال اور نفرتیں پیدا کرنے کا دین اسی لیے جو بندہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے گا یا زبان سے کسی کو تکلیف دے گا تو اس تکلیف کا تعلق حقوق و سے ہوگا اور قیامت کے دن ان سارے حقوق کا تصویہ ہوگا سارے حقوق کا تصویہ ہوگا کسی کو گالی بھی دی ہو کسی کی غیبت کی ہو کسی کی چغلی کی ہو یا کسی پر لانت برسائی ہو یا کسی کو ہاتھ سے کو تھپڑ مار دیا ہو تو قیامت کے دن ان حقوق کا تصویہ ہوگا اور اللہ تعالی ان تمام چیزوں کا اضافہ کرے گا اور یہ چیز بھی بندوں کے لیے انتہائی حیبت اور خوف کا باعث ہے کہ قیامت کے دن تصویہ ہوگا اور تصویہ کی صورت نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگی اگر کسی کو نجائز مارا یا کسی کی خیبت کی تو یہ مجرم اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دی جائیں گی اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں اور ان تکلیفوں کی کلفت باقی ہو تو اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے گناہ اس مجرم کے سر پہ ڈال دے گا اور نبی علیہ السلام نے ایسے انسان کو ایک مسکیند اور مفلس قرار دیا کہ جو قیامت کے دن نیکیاں لانے کے باوجود ان کو کھو کر ان کی تقسیم کروا کر جہنم کا لقمہ بن جائے گا اور فرمایا دوسری بات بالمہاجر و من حاجر من ہاجر مان ہوا ہو اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے ہر اس چیز کو جس سے اللہ نے روکا ان حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے اجتناب کرے معصیتوں سے بچے اور امام بخاری کا ترجمہ اسی ٹکڑے پر ہے حقیقی مہاجر آپ نے فرمایا کہ وہی ہے جو گناہوں سے بچے جس جس چیز اللہ نے روکا اس اس چیز سے اجتناب کرے جو اللہ تعالیٰ کے محرمات ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں اور اللہ کی حدود کو کراس نہ کرے بلکہ ان حدود کا احترام کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے وہ حقیقی مہاجر ہے یہ حدیث یہ ٹکڑا دین اسلام کی وسیع برکت کی دلیل بھی ہے نبیر اسلام کے دور میں ہجرت کا عمل تھا چنانچہ مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی پھر مکہ فتح ہو گیا اور ہجرت کا باب یعنی مکہ سے مدینہ والی ہجرت کا باب بند ہو گیا گویا قیامت تک ہجرت کا باب کھلا ہوا ہے لیکن وہ جو ہجرت تھی وہ مہاجرین مکہ سے نکلے مدینہ پہنچ گئے وہ ہجرت اس ہجرت کا باب بند ہو گیا اب دین اسلام نے ان لوگوں کی دل جوئی کی ہے جو مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کر سکے بعد میں آنے والے وہ اس اصل جو فضیلت سے وہ محروم ہو گئے تو دین نے انہیں بھی ایک فضیلت سے نوازا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم بھی اللہ کے نزدیک مہاجر ہو گویا تمہیں مکہ سے مدینہ ہجرت کا موقع نہیں مل سکا لیکن یہ موقع اس صورت تمہارے پاس موجود ہے کہ اللہ کی حدود کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو محرمات سے بچاؤ اور گناہوں سے بچاؤ اور اس حدیث میں مہاجروں کے لیے ایک تلمیح ہے ایک لطیف اشارہ ہے کہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے یا جن کو جب بھی اس قسم کے ہجرت کا موقع ملے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہجرت کر کے اب وہ بالکل آزاد ہو گئے جو چاہے کرتے پھریں کیونکہ ہجرت کی فضیلت تو بہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اندر ہجرت تحظی و موقع قبلہ کہ ہجرت کرنے سے سابقہ زندگی کے گناہ ہم ہو جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بخشے ہوئے ہیں ہم جو مرضی کریں نہیں اب بھی سن لو کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے بچے اگرچہ آپ ہجرت کر کے آ گئے مکہ سے مدینہ آ گئے جس قسم کا اور آپ نے ہجرت کا سفر اختیار کر لیا تو کسی قسم کی خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے ایک فضیلت اگرچہ آپ نے سمیٹ لی لیکن آگے کی زندگی میں بھی استقامت چاہیے اور گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالی کے منع کردہ امور سے اپنے آپ کو بچا لے گناہوں سے بچا لے اور اللہ کی حدود کا اکرام اور احترام کرتا رہے جی. قال رحمہ اللہ تعالی باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لبحتم قلیلا ولبکیتم کثیرا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث ان عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لو ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا جيه باب نمبر 27 كتاب الرقاق اور یہ نبی السلام کے ایک فرمان پر قائم ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے انہیں حدیث کا ایک متن حدیث کا ایک ٹکڑا اسے اپنے اس باب کے لیے منتخب کیا اور وہ حدیث آگے آ رہی ہے وہ ٹکڑا کیا ہے باب قول نبیِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے نبی السلام کا یہ فرمان لوث علام و نما اگر تم جان لو اس چیز کو جو میں جانتا ہوں لطا ہک تو تم بہت کم ہسو بلا بکئی تم اور بہت زیادہ ہو یعنی جو چیز مجھے معلوم ہے جن حقائق کو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم بہت کم ہسو اور بہت زیادہ روبو اور حدیث انی الفاظ کے ساتھ جب وہ حریرا اور ضی اللہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم لا نما علم لحک تم کلیلہ ولا بکعی تم کہ اگر تم جان لو جو کچھ میں جانتا ہوں تم بہت کم ہسو اور بہت زیادہ روو یعنی یہ حدیث ایک فصاحت کا مرقع ہے زحک کے مقابلے میں بقعی ہے اور قلیلً کے مقابلے میں کثیرن ہے اور اس قسم کی جو ترتیبیں ہوتی ہیں جملوں میں وہ ایک فصاحت اور بلاغت کی آئینہ دار ہوتی ہیں اب نبی السلام جو کچھ جانتے ہیں اور جن حقائق کو جانتے ہیں فرما کہ اگر تم جان لو تو تمہاری ہنسیاں بہت کم رہ جائیں اور زیادہ تم رونے بیٹھ جاؤ اور بعد حدیث میں باز آ جائے تم نثاق ملا فوروش اور تم اپنے جو بستروں کی لذتیں ہیں انہیں بھول جاؤ اور بستروں کی نیندیں فراموش کر بیٹھو اور جنگلات میں نکل جاؤ رونے اور گڑگڑانے کے لیے تو جو حقائق اللہ کے نبی جانتے ہیں اور ان کی ان حقیقت کو جانتے ہیں موت کے وقت کا منظر اور مرنے کے بعد جو قبر کے احوال اور احوال ہیں اور جو قبر کی دہشت اور ہولنا کی ہے اور پھر نفخ سور اور پھر قیامت کا قائم ہونا اور میدان معاشر کے احوال پولے سے سے گزرنا اور پھر سورج کا قریب ہونا اور میدان معاشر کے پسینے اور سب سے آخر میں جہندم کا داخلہ وہ حقائق جو میں جانتا ہوں اگر تم جان دو تو تم بہت کم ہسو اور بہت زیادہ رو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کان اطفر و ذہر کے ہی کہ نبی السلام کا زیادہ ہسنا تبسم تک محدود ہوتا تھا اور بہت کم ایسا موقع آیا کہ آپ کھلا خل کے ہسے اکا دکا یعنی صحابہ کی حدیثیں ہیں کہ میرے پیارے نبی ہس پڑے اور آپ کا منہ کھلا اور صحابہ نے آپ کی داڑھیں دیکھ لیں ورنہ زیادہ تر آپ کا رونا اور آپ کا تبسم اختیار کرنا ہنسی کے مواقع پر اس کی صحابہ نے گواہیاں دیں اور اس کی شہادتیں احادیث سے ملتی ہیں نبی السلام دراصل اپنے گھر سے باہر نکلے تو کچھ لوگ بہت ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے تب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم یہاں خوب ہنس رہے ہو جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو تبھی تو نبی السلام کا معراض کے موقع پر فرشتوں نے مسکرا کر استقبال کیا مگر ایک فرشتہ آپ سے ملا اس کے چہرے پر کوئی ہنسی نہیں تھی اس فرشتے کا نام مالک تھا نبیر اسلام نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ فرشتہ ہمیں ملا لیکن بالکل اس نے کسی ترہیب کا اظہار نہیں کیا کسی مسکراہٹ کا اظہار نہیں کیا تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ مالک جہنم کا داروغ ہے اس نے جہنم کو دیکھا ہوا ہے جب سے جہنم کو دیکھا ہنسنا مسکرانا بھول گیا ہے حالانکہ ملائکہ معصوم ہیں کوئی ان کا حساب و کتاب نہیں مگر اس کے باوجود چونکہ جہنم کا منظر دیکھا ہوا ہے تو ایسا خوف ان پر قاری ہے اسی طرح نبی السلام کا فرمان ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم جان لو تم ہنسنا چھوڑ دو رونا بیٹھ جاؤ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراض کے موقع پر جنت اور جہنم دکھائی اور بعض خوابوں میں آپ کا جہنم دیکھنا جنت دیکھنا ثابت ہے تو آپ نے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ جو حقائق میں جانتا ہوں تم جان لو تو بہت کم ہسو اور بہت زیادہ روو جی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبت عن موسی بن انس عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحقتم قلیلا ولبکیتم کثیرا ہاں یہ مطن وہی ہے جو پیچھے گزرا ہے صرف صحابی جو راوی ہیں ان کا فرق ہے پیچھے جو حدیث ابو ہریرا کی تھی جی اور یہ حدیث انص مالک رضی اللہ عنہ کی اور یہ بھی انہیں حدیث کی ایک صداقت اور صحت کا ثبوت ہے انہیں دو صحابی ایک ہی حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور الفاظ بالکل ایک ہیں لوث علم و نما علم بلا بقعی تم یہ بالکل حدیث کی حقانیت اور صداقت کی ایک دلیل سمجھ لیں کہ انس بن مالک اپنے شاگردوں کے حدیث بتا رہے ہیں اور ابو حریرا اپنے شاگردوں کو حدیث روایت کر رہے ہیں علاقے بھی مختلف ہیں مجلسیں بھی مختلف ہیں مگر متن کے الفاظ ایک ہی ہیں ترجمہ وہی کہ اگر تم جان لو جو کچھ میں جانتا ہوں تو تم بہت کم حسو اور بہت زیادہ رو ان قیامت کا قائم ہونا اور قیامت کے دن ایک ایک فرد کا اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اگر تم جان لو اس خوفناک منظر کی حقیقت کو بے نبی السلام کا فرمان بھی ہے کہ ماں میں ان کو مناخیر دن اللہ بسم ہو ربو ہو بلیہ سا ترجمان کہ تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کرنی ہیں اور باتیں اس طرح کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا کوئی ترجمان نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سوالات کا اور اس کی عدالت کا ہر شخص کو سامنا کرنا پڑے گا جب قیامت کے دن لوگ شفاعت کے لیے مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء اللہ تعالیٰ کی عدالت کے خوف کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ان ربنا غازی بل یوم غاز لم یک قبل مثلا بل یکب اقاعدہ مسلح ہمارا پروردگار آج غصے میں ہے اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور ایسا غصہ آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا اور ہر نبی یہ اظہار کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک سوال کا جواب دینا ہے آدم الاسلام فرمائیں گے کہ میں نے جو دانا چکھ لیا مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے اور نور علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے جو اپنے کافر اور نافرمان بیٹے کی سفارش کر دی تھی مجھے اس سوال کے جواب کا سامنا ہے ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے جو تین جھوٹ بولے تھے حالانکہ جھوٹ نہیں تھے مگر وہ تقوی کہ شدت اور موالحے کی بنا پر ان کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں وہ باتیں ساری معریض تھیں حق اور صدت تھیں اور سچائی پر مبنی تھیں تو مجھے اس کا جواب دینا ہے موس علیہ السلام جو ایک شخص کو مکہ مار کے قتل کر دیا تھا اس کی بات کریں گے اس کا جواب دینا ہے عیصا علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ کیا تم اپنی قوم کو کہہ کر آئے تھے کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرنا حالانکہ نہیں کہا تھا لیکن پرور نگار کی عدالت کا سامنا تو ہم ان سارے جو معاملات ہیں اس میں سوچیں اور غور کریں کہ ہم نے قدم قدم پر گناہوں کا ارتکاب کیا اور ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا کرنا ہے کتنا محیب خدرناک اور خوفناک یہ معاملہ ہے تو فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری حسیاں بند ہو جائیں اور تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ والله تعالی ولی التوفیق جی علی آل رحمه الله تعالی باب حجبه النار بالشهوات حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابي الزناد عن الاعرج ان ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبه النار بالشهوات وحجبه الجنه بالمكاره یہ جی حدیث بھی امت کے عظیم و شان محدث ابو حریرا رضی النحوں کی روایت سے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رضا اور رحمتوں کی اور بارشیں برسادے جنہوں نے بھوک اور فاقے برداشت کر کے نبی السلام کی عظیم حدیثیں سن کر ہم تک پہنچائیں باقی صحابہ اپنے کاروبار وغیرہ کرتے تھے نبی السلام کے پاس بھی آتے تھے مگر ابو وہ حریر رضی عنگ ہو کئی کئی دن نبی السلام کی صحبت میں گزارتے اور جب بھوک سے نڈال ہو جاتے تب وہ کچھ سے کھانے پینے کا کوئی شبیل کرتے تو اس طرح انہوں نے جو چار سال نبی السلام کے ساتھ گزارے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے بعض وقت نبی السلام گھر میں ہوتے تو آپ کی چوکٹ جو گھر کی چوکھٹ باہر اس سے سر ٹکائے بیٹھے رہتے دروازے کے ساتھ کان لگائے بیٹھے رہتے اللہ کے پیارے پیغمبر کی گھر کی باتیں بھی دین ہیں اور کوئی بات میں سن لوں کوئی بات میرے کان تک پہنچ جائے اور مجھے علمی فائدہ ہو جائے تو یہ ابو حیر رضی الن ہو یہ حدیث نبی اسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ حجبت نار و جہنم کو ڈھانپا گیا ہے شہوات کے ساتھ شہابتوں کے ساتھ وہ حجبت الجنت و المقار اور جنت کو ڈھانپا گیا ہے تکلیفوں کے ساتھ سختیوں کے ساتھ تو جو جنت کا راستہ ہے چاروں طرف سے اس راستے کو دیکھیں جو جنت کا راستہ ہے تو بڑی تکلیفوں اور سختیوں سے عبارت ہے اور بڑا خاردار تو راستہ ہے اور جو جہنم کا راستہ ہے چاروں طرف سے اسے اگر دیکھا جائے تو بڑا وہ سجا ہوا بڑا مزین راستہ ہے اور اتنا خوبصورت کہ ہر بندہ اس راستے پر چلنے کو تیار ہو جائے جب جنت کا راستہ اتنا کانڈوں سے بھرا ہوا اور تکلیفوں سے عبارت ہے کہ ہر بندہ اس پہ چلنا نہ چاہے گا اور اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا اس کو ایک اور حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا اس کے ابو وہ رضی اللہ ہوئے ہیں اور ابو داود فرمزی اور نسائی ابن حبان وغیرہ میں حدیث موجود ہے اور صحیح صنعت کے ساتھ ابو رحرا کہتے ہیں کہ علیہ السلام کا فرمان ہے لما خلق اللّہ الجنت ونعرہ جب اللہ تعالی نے جنت و جہنم کو پیدا کیا تو ارسل جبریل جبریل جبریلاد الجنّ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو جبرید علیہ السلام کو بھیجا جنت کی طرف فقال عمد اللہ اور کہا کہ جاؤ جنت کی طرف دیکھ کر آؤ اور مجھے رپورٹ دو کہ تم نے کیا دیکھا قال فرجع جب امین گئے اور جنت کو دیکھا اس کے راستے کو دیکھا فقال راگر کہا وہ کہ کا لا یس ما احد الا اللہ دخلا جنت کو دیکھا اندر سے جنت کی نہریں جنت کے میوے جنت کے باغات تو جنت کو اندر سے دیکھا اور کہا کہ تیری عزت کی قسم اس گھر کا جو بھی سنے گا اسی میں داخل ہوگا کہ یہ ایسا گھر سونے چاندی کے اینڈوں سے بنے ہوئے اور مسک کے گارے سے بنے ہوئے محلات اور پھر جس کے کینکر جو ہیں وہ ہیرے جواہرات اور باغات اور نہریں اور حوریں تو جو بھی اس گھر کا سنے گا اسی گھر میں آ کر آباد ہوگا اسی گھر کو بسائے گا اسی گھر میں داخل ہوگا فمر بحا فخت دل مکار تو اللہ تعالی نے جنت کے بارے میں دوسرا حکم دیا کہ اس کے راستے کو تکلیفوں سے ڈھان دیا گیا تکلیفیں ہی تکلیفیں شدتیں سختیاں خاردار راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ دکھوں اور تکلیفوں سے عبارت راستہ اور پھر جو امین سے دوبارہ کہا کہ ارجع الیہ دوبارہ جاؤ دوبارہ جاؤ فرضا جو دوبارہ گئے اور جا کر وہ راستہ دیکھا جنت کا فقال تو آ کر عرض کیا وہ عزت ہے عزت کی تصویر جو اس کا راستہ ہے جو اس کا راستہ ہے اس را... وہ راستہ اتنا پر خطر ہے کہ اس راستے کو عبور کر کے اس پر چل کر اس گھر میں کوئی نہ آ سکے گا اس گھر میں کون آئے گا جس گھر کا راستہ ایسا ہے پھر حمدار ابوالعزت نے جہنم دیکھنے کا حکم دیا کہ جاؤ جہنم کو دیکھو جہنم کو دیکھو, جہنم کو دیکھو اور جہنم کو دیکھ کر رپورٹ دو جہنم کو دیکھا اور واپس لوٹے اور کہا کہ وہ عزت ہی کا لاسما بہاید خلوا کہ اللہ یہ گھر کیسا بنا دیا اس گھر کا جو بھی سنے گا اس میں وہ داخل ہونے کا سوچ ہی نہیں سکتا کون اس گھر کو آباد کرے گا کیسا گھر بنا دیا کوئی اس میں داخل ہی نہیں ہوگا اور کوئی اس میں داخلے کا سوچے گا ہی نہیں ہمارا بیاہفت بھی شہباد اللہ نے دوسرا حکم دیا اور جہنم کے راستے کو شہوات سے مختلف شہوتوں اور خواہشوں سے ڈھانپ دیا جن شہوات کا اور خواہشات کا ظاہر بڑا خوبصورت اور حسین لگتا تھا بڑی کشش محسوس ہوتی تھی ان شہواز سے ڈھانک دی فقال عرج علیہ اور کہا کہ دوبارہ لوٹو اور دیکھو جا کر اس کا راستہ کیسا ہے اور کیا تبدیلی رونما ہوئی تو جبلیل دوبارہ گئے واپس آئے اور کہا کہ وہ عزت ہی کر خشی تو اللہ جو منہا آح تیری عزت کی قسم وہ راستہ اتنا حسین ہے اتنا پرکشش ہے کہ اس جو جہنم یہ گھر جو ہے اس سے کوئی نجات نہ پا سکے گا اس راستے کی کشش کو دیکھ کر راستے کے ظاہری حسن کو دیکھ کر اور خواہشات کی تسکین اور تکمیل کو دیکھ کر سب اس راہ پر چلیں گے اس راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے اور اس راہ پہ چلتے چلتے بلاخر اس گھر میں جو آگ سے بھرا ہوا خطرناک گھر ہے اس میں داخل ہو جائیں گے تو یہ ہے نبی السلام کی حدیث کا تفصیلی مفہوم کہ حجبت نعروں کے جہنم کو ڈھانپا گیا ہے شہوات کے ساتھ پرکشش امور کے ساتھ اور جنت کو ڈھانپا گیا ہے تکلیفوں سختیوں اور دکھوں کے ساتھ تو شہوات سے مراد وہ پرکشش شہطانی داڑتے جیسے ذنا ہے حرام خوری ہے سود خوری ہے شراب نوشی ہے اور اور مختلف گناہ ہیں جو ظاہر طور پر بڑے پرکشش نظر آتے ہیں وہ جہنم کا راستہ ہیں اور لوگ ان راہوں کو اپنائیں گے چلیں گے اور چلتے چلتے جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور جنت کا راستہ تکلیفوں سے عبارت ہے اور جنت کو شدتوں اور اذیتوں سے ڈھانپا گیا اس میں سختیاں ہی سختیاں اور پابندیاں اور حدود فلاں کام نہیں کرنا فلاں کام نہیں کرنا کہ پرکش و ہیں زنا اور شراب نوشی قد اس راستے پر نہیں چلنا حج کرنا ہے نمازیں پڑھنی روزے رکھنے ہیں زکو دینی ہے جہاد کرنا ہے اپنے خون کا نظرانہ پیش کرنا ہے مال خرچ کرنا ہے تو یہ راستہ بظاہر تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہت کم بندوں کے اس راہ پر چلنے کی توفیق دے گا چنانچہ جہنم کا راستہ جو ہے وہ شہوات اور پرکش ضمور سے ڈھانپا گیا جس پر لوگ خوب چلیں گے اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور جنت کا راستہ تکلیفوں اور سختیوں سے ڈھانپا گیا کہ بہت کم لوگ اس راستے کو اختیار کریں گے اور جنت کے مستحق بنیں گے تو اللہ رب العزت جو مقاصد ہیں شریعت کے ہمیں ان کا فہم دافرما دے اور جو جنت کا راستہ ہے بظاہر اللہ رس رسول کی عطایت کا نام جو بظاہر تکلیف دہ بھی ہے اس میں بعض بات آزمائشیں بھی آتی ہیں جن پر صبر کرنا پڑے گا جیسے مختلف امراض کا حملہ آج ایک مرض بڑا ہی شدت کے ساتھ اپنی الغار قائم کیے ہوئے ہے اور دنیا کے ہر ملک میں پہنچ چکا اور چھا چکا کہ کرونا وائرس کی صورت میں تو ان امراض پر صبر کرنا ان شدتوں پر صبر کا مظاہرہ کرنا اور شریعت کی حدود کو نہ توڑنا یہ ضروری ہے اور صبر کے لیے ضروری ہے کہ کسی غیر شرعی حرکت کا جو ہے وہ ارتقاب نہ کیا جائے غیر شرعی اقدام سے بچا جائے اور ایسے اقدام اختیار کیے جائیں جو شریعت کے مطابق ہیں یاد رکھیں اب تک یہ کرونا وائرس کا علاج منظر عام پر نہیں آ سکا آئے گا ضرور نبی السلام کی حدیث ہے ما اندر اللہ مندائی اللہ ومبر الشفان اللہ نے جو بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی اتاری ہے عالم امن عالم جاہل جاہل جس کو علم ہوا اس کو علم ہوا اور جس کو علم نہ ہو سکا اس کو علم نہ ہو سکا لیکن علاج ضرور موجود ہے علاج موجود ہے اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں تحقیقات ہو رہی ہیں علاج آ جائے گا لیکن اس وائرس سے بچنے کے لیے جو اسباب ڈاکٹر بیان کرتے ہیں یہ حکومت بیان کرتی ہے ان سباب پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک مرکزی سبب جو ہے وہ اختلاط ہے میل جول سے بچا جائے زیادہ تجمعات سے گریز کیا جائے اور گھر سے باہر نکل کر دوسرے بندوں میں اختلاط اختیار نہ کیا جائے گھر میں رہا جائے محدود ہو کر اور معصور ہو کر یہ احتیاط بالکل شرح ہے اور اس اسے اختیار کرنا چاہیے اور یہ بالکل یہ احتیاط کتاب و سنت کے نصوص سے ثابت ہے تو احتیاط اختیار کرنا اور ترقی اختلاط پر عمل کرنا یہ اس مرض سے بچاؤ کا ایک راستہ ہو سکتا ہے باقی بعض طباء کچھ فائدے کی چیزیں بیان کرتے ہیں جیسے زیتون کے قطرے ناک میں ڈالنا یا قوت مضافت کو بڑھانے کے لیے کلونجی کا استعمال ہے یا القسط الہندی القسط الہندی کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے جو عام پنسار کی دکانوں سے مل جاتی ہے اور نبی علیہ اسلام کی حدیث ہے اس میں صاف بیماریوں کی شفا ہے اور کلونجی کے بارے میں حدیث ہے اس میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے تو ان دواؤں کو استعمال کیا جائے ان سے انسان کی قوت مدافعت بڑھتی ہے تو یقیناً جو پرہیزی و ہیں احتیاط کے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کے فراہم کردہ اسباب ہیں ان کو اختیار کر کے اس مرض کا مقابلہ کیا جائے اور قطعاً خوف کا راستہ اختیار نہ کیا جائے مومن بالکل بے خوف ہوتا ہے مگر احتیاط کے تقاضے ضرور پورے کرنے چاہیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت تمام عالم اسلام کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ بلاد اسلامیہ سے اس مرض کو اٹھا لے جہاں جہاں ہمارے بھائی آباد ہیں اور ہمارے تعلق دار موجود ہیں یورپ میں ہیں بلاد عرب میں ہیں اور مختلف شہروں میں سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں قسیم میں ریاض میں اور یورپ کے علاقوں میں برطانیہ میں اور اٹلی میں امریکہ میں اور پاکستان کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو عاصت دے اللہ رب العزت عافیت کا راستہ عطا فرما دے اس بلا کو جلدی اٹھا لے اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر رحم فرمائے یقیناً بلائیں اترتی ہیں ہمارے گناہ اور معاشیتوں کی بنا پر اور اٹھتی ہیں ہماری توبہ کی بنا پر توبہ اور انعت کی ضرورت ہے بد توفیق و بید اللہ تعالیٰ اقول اقول حاضر مستقف اللہ علیہ ولکم بآرضان الحمد لل رب العالم